اوض باللہ السلام علیم من الشیطان وجده ونفده ونفده ان الَّذین قطاروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولاوهم من اللہ شیطان و اولاک اصحاب اللہ ہم فیہا خالق ان د لدینہ کا پرو یقین وہ لوگ جنہوں نے فکر کیا لن عنہم تو منیا ان کبھی ان کے اموار انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد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 اس کے کام آتا ہے تو اللہ خشانہ بعلیٰ یہاں پہ بیان کروا رہے ہیں کہ کافروں کو مصیبت کے وقت آخرت میں نہ ان کے مار کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کام آئے گی اس سے پہلے اللہ خشانہ تعالیٰ نے متفقی مومن لوگوں کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا کہ ان کی ادنا سے ادنا نیتی بھی ضائع نہیں کی جائے گی ماں یا آرو وہ بھی کوئی بھی نیتی ہلکی سے ہلکی ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی وہ بھی ان کی ضائع نہیں ہوگی بلکہ ان کا پورا پورا بدلا انہیں ملے گا اور اس آئٹ میں کارکروں کی نیتیاں کارکروں کے اچھے اعمال جو انہوں نے مارا اللہ کی راہ میں قرض کیا مثلا طریقہ ہی کاموں میں یا صدقہ کا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ان کی ان نیتوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا یہ سارے کے سارے ان کے اعمال حگت ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے آخرت میں بے فائدہ اور ضائع ہونے کے اعتبار سے اللہ خانہ رب نے ان کے مالوں کو مثال دی ہے ایک کھیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماتا رایود کے سونا کی حاصل حیا دنیا جو چیز جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال دناتاری ری بھی اس ہوا کی طرح ہے سیدھا سر رن جس میں سخت سردی ہے یعنی سخت قسم کی ٹھنڈی ہوا بادے سر سر ایسی شدید ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کھیتی جان جائے جو نازک پودے ہوتے ہیں یہ شدید سردی کی وجہ سے بھی جل جاتے ہیں ان کے اس مالوں کی مثال جو اپنی دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں مثال اس کی کیا ہے کاما سالیری ایک ہوا کی طرح جس میں انتہائی ٹھنڈک ہے سخت سردی ہے اور آبت ہر تا کی کھیتی پر چلی ایسی قوم کی کھیتی کو وہ ہوا پہنچی ظالام انفسا ہوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اہلکت ہو تو سوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا سہد نحس کر کے رکھ دیا اس کو برباد کر دیا وہ ماں ظالام اللہ اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا واقع انفا ہوں یون اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں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 فصل اگاتا ہے لیکن جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے فصل کاٹنے سے پہلے پہلے فصل دباؤ جاتا ہے یہ مثال ہے ان لوگوں کے مالوں کی جو کافر ہیں کافر لوگ اپنے مالوں کو نیکی کے کاموں میں صدقہ خیرات میں رفاہی کاموں میں انسانیت کی خدمت میں وغیرہ وغیرہ جس بھی کام میں کرتے ہیں ان کے ان مانوں سے آدرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہاں دنیاوی طور پر دنیا میں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا آدرت میں ان کے اعمال ان کے کفر کی وجہ سے اخلاف نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ سبحانہ خانہ ہوا سالہ ہیں ادب تم سے یہ بات ہی ان کی حیاتی تم دنیا وقت بھی ہاتھ دنیا میں تم نے اپنی نیکیوں کا بدلہ لے لیا ہے فائدہ اٹھا لیا ہے اب میں تمہارے لیے تو کاطروں کو دنیا میں ہی ان کے نیک کا اس نہ کچھ سلا اور بدلہ مل جائے گا جتنی انہوں نے نیتی کی اور جتنی بھلائی اور اچھے کام کیے اس کا بدلا دنیا میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مفبینوں کے لیے ان کے آغال کا بدلا اللہ نے آخرت میں سیکار کر رکھا ہے اور کافروں کو ان کے آغال کا بدلا اللہ دنیا میں ہی پورا پورا چکا رہا ہے ظلم کسی جان اور قیامت کے دن وہ کہا جائے گا تم نے اپنے جو نیک باز تھے اس کا سلا اور, اور بدلا دنیا میں ہی لے لیا ہے تو کافروں کی دنیا بھی ایس عشرت کو دیکھ کر کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کافر کو ملے ہور و قصور اور مومن کے لیے فقط زیادہ دور مومن کو گوروں کا وضہ دیا ہوا ہے اور کافروں کو دنیا میں ہی گورے مل رہی ہیں اور قصور محلہ کے مالک اس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کو ان کے احمد کا وضا دنیا میں مل رہا ہے تمہارے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ آخرت میں ذخیرہ کر لیا ہے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 ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کافر لوگ خرچ کرتے ہیں کہ دنیاوی من کے کے حصول کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں یہ بھلائی کے کام کرتے ہیں تو یہ ان کا ظلم ہے ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کے اعمال پر ہوئے یا الذین لا امن فون من دونکم لا لاگم حوالہ اے لوگو جو ایمان ایماندار ہو لا تقدو بتا نقم دُونِكُمْ تم اپنے سوا کسی کو گری دوست نہ بناؤ لا یا کم وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے تمہیں رسوا کرنے میں نقصان پہنچانے میں وہ کمی نہیں چھوڑتے ودو مَا تم وہ تمہارا تکلیف میں پڑنا مشقت میں پڑنا چاہتے ہیں یعنی ان کی خواہش ہے کہ تم مصیبت میں پڑ گئے ہر ایسی چیز کو وہ پسند کرتے ہیں جس سے تمہیں مصیبت کو بدل وغاؤ میں نفواہی بغذ ان کے منہوں سے ظاہر ہوتی شدید دشمنی ان کا غبط ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے وہ ماں کفتی سزور اور جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے تدارت بل آیا تحقیق ہم نے تمہارے لیے آئےتیں کھول کر بیان کر دی ہیں ان اگر تم سمجھتے ہو عقل رکھتے ہو ہوتے ہیں کوشیدہ چیز کو جس کو بندہ چھپا لے کوشیدہ جو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 یا ایو اللہ لا امان و لا سکتا ایمان والو اپنے سوا کسی اور سے دوستی نہ لگاؤ جری دوستیاں ایمان والوں سے ہی ہونی چاہیے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا یا ایو اللہ دینا من تو تیرو من مین اللہ دینا اوت القاب یا تم کافی آیت نمبر سو میں اہل اے اے ایمان اگر تم ان کی ایجاد کرو گے جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق کی اگر تم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافی بنا دے گے تو اس کا تعلق اسی حکم کے ساتھ ہے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 تو اسلام کے بعد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی تعلق ان کا قائم رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ناظر کی کہ انہیں اپنے اندرونی رازوں میں راز دان نہ لگاؤ دلی دوستی لگانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کیونکہ دلی دوستی اگر لگا لی جائے تو پھر رات اب شاہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے راز اک شاہ ہو جائے گا پھیل جائے گا تو کام خراب فدرے کا شدید خطرہ ہوتا ہے اسی طرح ابن عاطم نے ہی اپنے تفریح میں سیدنا عمر بن ابن رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اہل ہیزہ میں ایک نوجوان بڑا بہترین کاطب ہے آپ اسے اپنا سیٹری رکھ لیں اہل کتاب یہ اپنا سیپریٹ اپنے کلو کتابت وغیرہ کیا کرے جو آپ فرمان جاری کریں لکھ دیا کریں کہنے لگے پھر تو میں مہموں کے سوا بتا رکھنے والا بن جاؤں گا اللہ نے تو فرمایا اللہ تھا بتا نہ کر مند ہونے کو نہیں کبوت کیا اس کو اسی طرح عنہ کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ علیہ سے کیا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتے ہیں انہوں نے اپنا لا کے حساب کتاب چیک کروایا تھا بڑا اچھا مسئلہ بڑا ہوا تو ہے تو بتایا گیا کہ ایک نصرانی ہے جس کو میں نے کاقب رکھا ہے تو فرمانے لگے اللہ کی قسم کی اللہ کی مار پڑے تو انہیں یہ کیا کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو ضلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو تم انہیں عزت کیوں دیتے ہو یا تمہیں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا یہ اللہ کا یہودا بننا سارا یہود تو سارا کو اپنا دوست نہ بناؤ یہ تو دوسرے کے دوست ہیں کہنے لگے میں نے تو پگ سے گھر ہے بس وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ ہمارا کام کر دیتا ہے ہمیں غرض صرف اور صرف اس کی کتابت سے ہے تو فرمائے لگی جب اللہ نے ان کو رسوا کیا ہے تو میں ان کی تقریب نہیں کر سکتا جب اللہ نے انہیں ذریع کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا ہے تو میں ان کو قریب نہیں کر سکتا یہ نئے امام بے نے سنن کبرا میں نے کر دی یعنی اس قدر محتاط ہوتے تھے اور من دونکم سے مومنوں کے سوا سارے لوگ ہو ہیں کافر ہوں مشرق ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں یہ سارے من دونکم کے اندر داخل ہیں منافقین بھی اس میں شامل ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا ہمارے مسلم حکمرانوں نے کلیدی عہدوں پر غیر مسلموں کو قائد کیا ہوا وہ سے غیر مسلم ان کے سیکٹری ہیں اور ان کے تمام عام راجوں سے آگاہ ہیں چاہے وہ غیر مسلم آدیانی ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو اور اس کا نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے مسلمانوں کو ہر طرف سے مار کرنے اس کے جو اہم راج ہیں وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں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 وہ تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں بد بدا سے غباروں میں نسواہ سدور ام اک ان کا بس ان کی شدید دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہے اور جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے ابھی دلوں میں ان کی ایسی ہی باتیں ہیں جس کو زبان پر نہیں داتے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں لہٰذا ان سے بچ جاؤ اور ان سے جیری دوستی نہ لگتا یہ تمہارے کبھی خیر تھا نہیں ہو سکتے پد بھن نارا تم آیا بھی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم اکڑ رکھتے ہو سمجھ رکھتے ہو ہاں تم اولا خبردار پھر تم وہی ہو تو ہک ہونا ہو کہ تم اس سے محبت رکھتے ہو ولا یو ہک بونا ہو کے وہ ان سے محبت نہیں رکھتے مینو نبل کتابیں سن لی ہی اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو وہ ادا لخو کم اور جب وہ تم کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وہ اور جب وہ سنحا ہوتے ہیں الحم الخانہ میلا میل عید تو وہ غصے کی وجہ سے تم پر اگلیاں کاٹتے ہیں کل کہہ لیجیے اپنے غصے میں ہی مر جاؤ انداز یقین اللہ تعالیٰ تینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے یعنی تم تو سب آسمانی کتابوں پر ایمان مان رکھتے ہو اور یہ اپنی کتاب کے سوا کسی اور کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں پھر بھی بجائے اس کی کہ تم سے نفرت کرو تم ان سے محبت کرتے ہو دوستی کرتے ہو اور وہ بجائے دوستی کرنے کے تم سے دشمنی رکھتے ہیں تو جب تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں آپس میں مل بیٹھتے ہیں پھر سہارے پر اپنے غیر و غذب کا اظہار کرتے ہیں انگلیاں کاٹ کاٹ ان تم سک تم ہاتھا نہ تم تسب ہوں اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ ان کو بری لگتی ہے وہ ان تو, تو اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں لا یا تم اور اگر تم شگر کرو اور قوا اختیار کرو تو تم کو ان کا مکر ان کی خفیہ تدبیریں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی ان نلوا نرون مفید <مُحِيط> یقیناً جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گیر گھیرنے والا ہے اس کا احاطہ کرنے والا ہے اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب اور ان کی جالوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تم صبروں اس کے خلاف اور تتوے سے کام لو یہ اصول اگر تم اپنا دو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے منافق اکثر یہودی تھے اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں میں داخل ہونے والے کافر وہ اکثر یہود ہی تھے اس لیے منافقین کے ساتھ یہود کا ذکر اللہ سبحانہ کھانا فرماتے ہیں اور آگے اگلی آیات میں غذبہ اوق کی باتیں ذکر کی ہیں کیونکہ اس میں بھی مسلمانوں نے بعض کافروں کا کہنا مان لیا اور لڑائی سے پھر چلے تھے اور منافقوں نے اپنے نخاط کی باتیں ظاہر کی تو مسلمانوں کو یہ تروی ہے کافروں کی چالوں سے بچیں کافروں کے ساتھ میری دوستیاں نہ لگائیں ان کی باتیں نہ مانیں ان کی اتباع نہ کریں یہ تمہارے دشمن ہیں دوست کبھی نہیں ہو سکتے اللہ نے انہیں ظہیر کیا ہے انہیں ذریعہ بیٹھے دیں انہیں عزت دینے کی کوشش نہ کریں اور ان کی طرف سے جو عظیتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کریں استقامت اختیار کریں اور اللہ کا تقررہ اختیار کریں اللہ خدے دیں تو ان کی تدبیریں اور ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی شروع اللہ